اور کافر بولے کریم ان پر ایک ساتھ کیوں نہ اتار دیا ہم نے انہی بتدریج سے اتارا ہے کہ اس سے تمہارا دل مضبوط کریں اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑا